السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں امید خیریت سے ہوں گے حضرت اللہ بزم رضا صاحب قبیل علامہ محمد اشرف القادری صاحب دہ متبرکات آپ کی خدمت میں بھی آج جانا اسلام عرض ہے حضور کیسی طبیعت ہے آپ کی امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے کمپیوٹر سے زیادہ دور نہیں بیٹھے اس وقت مجھے سن رہے ہیں تو ٹیکسٹ میں تھوڑا سا ارشاد فرما دے بڑے عرصے کے بعد آپ کا آدمی کھا ہے میں نے اور بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے جی رضا بھائی میری طبیعت کچھ تھی ٹھیک نہیں تھی پچھلے دنوں دو تین دن سے کل بھی میرا پورا ارادہ تھا تو میں شام میں دوائی لے لی تو پتری اس میں کوئی نیند کی گولی تھی شاید تو مجھے نیند جلدی آ گئی اس لیے میں کل نہیں دے سکا میں سے میرا ارادہ تو بڑا تھا وہ والے حضرت ہو نے میرا پتہ کہ یار تم بھی بڑے حضرت آدمی ہو آپ وہ والے حضرت ہو تو تو نرزا بھائی آپ کی سے میں نے جواب دے دیا ان کو یہ پتہ نہیں آپ اس کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے چلتا ہے ادھر کہ جب کسی کو کسی پر کرنا ہو نا تو یار آپ بھی بڑے حضرت آدمی ہیں بس تو اس میں وہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں کیوں حضرت صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے نا آپ تو سمجھ رہے نا اچھا ایک بات یہ ہے اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے اللہ جلا جلال ہُو اللہ الزا وجلّہ اللہ, اللہ جل شان اس طرح کے یہ میاں جو ہے نا انسانی صفت ہے اور انسانوں کے ساتھ ہی خاص ہے تو اللہ پاک کے لیے نہیں بولنا چاہیے امید ہے اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں گے تو مقولے جو ہے نا یہ ہمارے ضرب المثل جو ہے <تصفح> یہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے جو ضرب المثل ہے نا وہ قابل نظر ثانی ہے تو حضرت صاحب اور میرے علیہ سنند کی جو کتاب ابھی آئی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں تو اس میں بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی ہے جو اس طرح کے جملے ہیں تو اس لیے امید ہے کہ آپ اس طرح توجہ فرمائیں گے تو یہ میاں جو ہے نا اللہ پاک کے اس میں پاک کے ساتھ نہ لگایا کرے بہت شکریہ تو مجن بھائی تو وہ دو تین دن پہلے نا پھر بڑی عید کے بعد یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر بندہ خدا نہ خاصا بیمار ہو جائے کوئی بھی مسئلہ بن جائے تو بس لوگ پھر فٹافٹ یہ ہی ہی کہتے ہیں ہاں گوشت کھایا ہوگا زیادہ حالانکہ بندہ گوشت ویسے بھی تو کھاتا رہتا ہے تو دو دن پہلے نا میری گردن کے کوئی مسل پل ہو گیا تو بڑا نا کھچاؤ تھا شدید قسم کا گردن ادھر ادھر گھومتی نہیں تھی نماز میں سلام پھیرنا بھی بڑی مشکل سے پڑتا تھا اس کی دوائی لے لی کل اور اس نزلہ وغیرہ چل رہا ہے اس کی تو میں دوائی ہوں تو اس لیے کچھ نہ مسئلہ بن گیا دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت تو آفیت فرمایا اور دین مدین کی خدمت میں مقد گزارنے کی توفیق تھے تو آج میں نے سوچا ہمارے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے پڑھانے سے نا سب بیماریاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ للہ آزمایا بھی ہے بہت مرتبہ تو آج پھر میں نے سوچا کہ حدیث شریف سے ہم کرتے ہیں اپنا سلسلہ شروع تو گلا میرا بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے ناک بھی بند ہے اس لیے آج ناز شریف تو نہیں ہوگی کسی دہ بردا شریف کے چند شار حضرت کو ارے کیسے قابو کرو اچھا یار یہ مزاق کا ٹائم نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جانے دیں یہ جو, جو جن پریوں کے خواب دیکھتے ہیں نا تو بس وہ پھر خواب ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں تو اللہ رسول کا نام لیا کریں ہاں ٹھیک ہے نا پاک دے یہ جو خیالات بدل رہے ہیں نا تو مجن بھائی کے ایک کلام کی بھی شیر پلیز اچھا میں ابھی بتا رہا تھا پل بھائی کہ آج چلیں آپ فرماتے ہیں تو میں کچھ پڑھ دیتا ہوں دراصل پڑھنے کی جو ہے نا طبیعت وہ نہیں ہے نزلہ زکام بھی ہے کھانسی بھی ہے اور ناک بھی میرا بالکل بند ہے تو جیسی تیسی آواز نکلے گی بس اب قبول کر لینا میں پڑھ دیتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بارگاہ گاری میں قبول و منظور فرما دے نہیں دیا والا آج نہیں ہاں کریں گے انشاءاللہ شاء ضرور کریں گے تو ابھی آج مسلم شریف کے ریس کا درس ہوگا ان یہ آپ سے وعدہ ہے نا کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور کریں گے بس اس شرط پر کہ آپ اب بھاگیں گے نہیں بیچ میں چھوڑ کرنا تو درود پاک پڑھیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کون سی نا شریف جائے آج کس ناشیف کے کچھ اندشاہ ارشے حک والی جو ہے نا یہ تو آپ کے پاس اب جو ریکارڈنگ ہے نا وہ مجھ سے بہت بہتر پڑھی ہوئی انہوں نے تو اب وہی سنیں تو ہم کوئی اور پڑھ لیتے ہیں نیمتے بانٹتا چلیں جناب نیمتے بانٹتا آج تو مجھن بھائی آپ اجازت دے دیں آپ کی فرمائش پر تو ارشے حکوالی نام پتہ نہیں میں نے کتنی بار پڑھ لی ہے تو آج پھر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس کے دو تین اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم علی کا حبی سل رسول اللہ وسلم لئی کیا ہبی نمت بٹتا جس سنت گیا ساتھ ہی مشیے رحمت کا قلم بن گیا ساتھ ہی رحمت کا قلم گیا دیا نیم بانٹتا دلی دل جو تیری یاد سے مامورہ جو تیریا دس رہا سر ہے جس سن کے گیا شیا ساتھ ہی منہ شی راہ کا قول رسکا انہیں جنا انہیں مکھا غیر رس کا للہ ہل ہم دلیا سے مسلمان گیا لاہل الحمد میں دنیا سے مسل گیا نیم تھے بانٹتا آج لے اون کی پنیا مدد م آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر بانٹ تجس سنت روشان گیا ساتھ ہی مشی رحمت کا قلم سہی آر تم پر میرے آقا کی نیت ن سہی نج پڑھانے کا نی احسن گیا نجدیو دوں کلینہ پڑھ کبھی ہے سن گیا نجدیا کلمہ پڑھنے کبھی ہے سن گیا نعمت کے بٹ کا جس سمت یشن جمدیشو خیرد سب تو مدینے پہنچے جم دیرد سب تدینے پہنچے تو سب گیا تم نے ہی چلو تیرا سارت سب گیا تم چلو تیرا سارت سب ب المین ولاقبۃ المطقین مسلم السلیم مسلم شریف کتاب المحان کے اندر حضرت سعین عبرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی مسجد شریف کے اندر جلوہ فروز تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا اے بوظا کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے میں نے ارض کیا یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا اللہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی و ارشاد فرمایا سورج جا کر سجدہ کی اجازت طلب کرتا ہے اس کو سجدہ کی اجازت ملتی ہے ایک دفعہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا حضرت سعید البو حلّہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا جب تین نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا تو کسی آدمی کے لیے بھی ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا نمبر ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بجال کا نکلنا اور دعبۃ کا نکلنا تو جب یہ تینوں نشانیاں پائی جائیں گی تو اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا بھی تو اس کو ایمان نفا نہ دے گا اور یہ کہ روایت روایتی حضرت ابو حرارا والی امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں کتاب المان میں ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا قیامت برپا نہ ہوگی جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس دن کسی کا ایمان لانا سود مند ثابت نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی تھی تو یہ تینوں روایات کتاب الایمان سے ذکر کی ہے اب ہم ان حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کریں گے <تصحیح> پہلے تو حضرت فارغ ربی اللہ تعالیٰ قیدہ بلحض فرمائیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی اصل حقیقتوں کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صحابہ کرام کا کیا طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کے علم ذاتی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم والے حصلاۃ اسلام کے علم عطائی کا اعتراف بھی کیا کرتے تھے اللہ و رسول عالم کے کلمات حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں مل جاتے ہیں اور دیوبندیوں اور وہابیوں کا جو تقویت المانی عقیدہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے رسول کو کیا خبر کہ وہ کہتے ہیں کہ توحیز کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ہی نہ کیا جائے جبکہ صحابہ کرام علیہم ادوان کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر پاک ذکر خدا کے ساتھ کرتے ہیں اور یہی کامل توحید ہے جانیں ان کی توحید کیسی ہے جس میں وہ اللہ تعالی کے نام پاک اسم میں گرامی کے ساتھ سے اس کے رسولوں کا نام ہٹا کر خوش ہوتے ہیں اور اس کو توحید سمجھتے ہیں جبکہ قرآن فرمات پارے کی ابتداء میں رسول ہی یا جو لوگ جو اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں تو ان کی سزا کے طور پر آگے آخر میں فرمایا اللہ احمل کا فرون حقہ وہ تو پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تقویت العمانی عقیدہ ہے کہ اللہ کو رسولوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا نام ذکر کیا جائے جدا کر دیا جائے صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر رسول فاق کا نام لیتے اور علمی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلیم کرنا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عالم کہنا یعنی بہتر جاننے والا شرک ہوتا تو حضرت غفاری فارغی اللہ تعالیٰ اور دیگر بہت سے صحابہ کے کو اسے روک دیا جاتا جو اللہ و رسول عالم فرماتے تھے اور ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے سورج بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس میں آب آفتاب کی پوجا کرنے والے سورج پرست جو لوگ ہیں ان کا رد ہے کہ نیز جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کی بار گئے رحمت کا محتاج ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی رضا کی خاطر ڈوبے ہوئے سورج کو مقامی اثر پر لا دیا گیا ان کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ڈوبا ہوا سورج واپس موڑ دیا چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کیونکہ چاند بھی رب کا, رب کا عابد ہے عبادت گزار ہے سورج بھی رب کا عبادت گزار ہے تو جو جو چیز رب کی عبادت کرتی ہے اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت بھی پہنچتی ہے اور رحمت لینے کے لیے پھر جس سے رحمت لینی ہو اس سے اس کی ماننی تو پڑتی ہے نا جب رحمت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے لینی ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اشارے پر سورج بھی پلٹ کے واپس آ رہا ہے اور چاند بھی دو ٹکڑے ہو رہا ہے اور اسی واقعہ کی طرف امام اہل سنت مجد و ملت اشاہ امام محمد الراخ فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور زمانہ ناشی میں اشارہ کرتے ہیں اور ان بدبختوں کے ضمیروں کو جنجوڑتے ہیں ان کے دماغوں پر دستک دیتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے ان کی قدرت کچھ نہیں ہے تو دیکھو نا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ڈوبا وہ سورج واپس پلٹتا ہے تو امام سنت کیسا خوبصورت درش دے رہے ہیں اور کیسے حسین انداز میں سرکار کی قدرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں سورج پلٹے چاند اشارے سے حچاک پر رج دش رے سے ہو چاک دیکھیے کیسا خوبصورت محاورہ استعمال کیا راجو سرکار نے سورج الٹے پاؤ پل پلٹے یعنی جیسے گیا تھا انہیں قدموں پہ واپس لوٹا ہے سورجے پل پلتے چارے چار سورٹ پلٹ چود ایشار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھ لے قدرت رسول لاہی اندھ نزدیک قدرت رسول لاہ سور विशार से हचार सूरज उल्टिशार से हे नजदी देख ले دیکھ لے قدرت دے کھلے کی اور ایک اور مقام پر ہی میں سننا تزیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ تیری مرگیا سورج فرا تیر قدم تیر میری جی فرار تیر قدم تیری انگلی اٹھے گئی محکا کل اللہ سنت ایسا خوبصورت انداز کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم رسول اللہ آپ کی جو دل میں آئی سورج نے فوراً مانی سورج فوراً الٹے قدم میں پلٹ آیا اور رسول اللہ جب آپ کی مبارک انگلی اٹھی تو چاند کا کلیجہ چر گیا دو ٹکڑے ہو گیا چاند تو سبب کیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی وسلم تیر میں جی پاگیا سورج فراٹے قدم تیر میں پاگیا سورج فراٹے قدم محکا کل جا چیا سلی اللہ تعالیٰ تو ایک اور مقام پر جب چونکہ اشعار کی طرف چل نکلا ہوں تو سیدی عال حضرت کا کلام تو ایسا ہے کہ ساتھ ساتھ عید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام چل رہا ہے ساتھ ساتھ تو ان اللہ تعالیٰ اور یہ اشار یاد آتے ہی جائیں گے تو ایک اور شعر بڑا مشہور شعر ہے تو میرے امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اشارے سے چیری دیا چھوتے کو پھر لیا اشارے سے چیری دیا چھپے ہو خو کو پھر ریا ہو دل کو اصر کیا بوتاب تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو آسر کیا گو تاب تمہارے لیے زمین سم اللہ تعالی چل تو برامی قدر حضرات دوسری ڈی سے پاکست پیش کی اس میں ایک بہت بڑے دشمن خدا اور دین کے بڑے دشمن کے نکلنے کی طرف اشارہ ہے قیامت کے قریب یہ دین خدا کا ایک بہت بڑا دشمن جو دجال کہلائے گا وہ نکلے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا یا کاف فا اور را کفر یہ لکھا ہوگا اور وہ ساری زمین میں گردش کر کے مخلوق خدا کو گمرہ کرے گا گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ سلاطلا اسلام کے ہاتھوں جہنم میں جائے گا اور اس کے بعد ایک تیسری جو روایت پیش کی اس میں دابت الرد کا ذکر ہے دابا کہتے ہیں جانور کو ارد زمین کو کہتے ہیں زمین کا جانور تو یہ ایک مختلف جانور ہوگا عام ہمارے جانوروں کی طرح نہیں ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسا علیہ السلاطا اسلام والا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ سلاطاء السلام کی انگوٹھی ہوگی اور وہ ساری زمین کا چکر لگائے گا کوئی انسان بھی اس کے تصرف سے باہر نہیں ہوگا اور وہ کافروں کے ماتھے پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا جس سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کے ماتھے پر موسا علیہ السلاط اسلام کے مبارک عصا کے ساتھ ایک نورانی لکیر کھینچے گا جس سے ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اب اندازہ تو لگائیے کہ اگر دابت الار زمین کا وہ جانور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پوری زمین کا چکر بھی لگائے گا اور ہر بندے کے ایمان اور عقیدے سے واقف بھی ہوگا تبھی تو کافر میں ایمان کے چہرے پر وہ انگوٹھی لگائے گا انگوٹھی سے نشاندہی کرے گا اور ایمان والوں کے چہرے پر وہ اصاہ موسوی کے ساتھ نورانی لکیریں کھینچے گا الگ اس کو کوئی بتانے والا ساتھ تو نہیں ہوگا یا کسی سے پوچھ کر کسی بندے سے تو نہیں پوچھے گا نا کہ بتا بھی تیرے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے ہرگز نہیں تو اس کو اتنا تصرف ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ بندے کے اندر جھانگ کر اس کے ایمان کو دیکھ لے گا اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے ہے تو اس کے ماتھے پر ڈنڈے سے اثاث نور کی خط کھینچ دے گا نور کی لکیر لگا دے گا اور اگر وہ کافر ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کے ماتھے پر انگھی مارے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اب کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ دعبۃ العد کے اس آلمگیر سروس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے اور ملک الموت اور فرشتوں نکیرین جو ہے قبر میں آنے جانے والے ان کے اختیار پر بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو امر کے تدبیر کے لیے جن کو تقوینی امور پر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے سونپے ہوئے ہیں وہ امور اور وہ معاملات ان پر بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں بھی توحید کے معاملے میں ان کی زبان بند ہے دجال اور ابلیس کی ان شیطانی طاقتوں پر بھی ان کو کوئی انکار نہیں ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے اختیارات سے ہوتی ہے اولیاء کرام کی عطاقتوں اور عظمتوں سے ان کرنے کا بخار ان کو چڑا ہوا ہے گویا کا اسی بات پر اصرار ہے کہ باقی سب کو خدا تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اور انبیاء کرام اور اولیا نام کو کچھ نہیں دیا کیسے یہ ظالم ہے علم ماننے پر آئے تو شیطان کا علم کائنات کا علم مان شیطان کو ساری کائنات کا علم ہے اور اس کے لیے لسوس تراش کرتے پھرے اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی بات ہو تو یہ ظالم اس حد تک اتر آتے ہیں کہ ناؤز بلّہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے اور یہ ماننے پر آئے تو یہ مان جائے کہ دعبۃ العرد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بندے کے ایمان کو جان لیتا ہے اور نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی رب کی علیہ کے حبیب علیہ صلاسلام کے متعلق کہیں کہ ان کو تو اپنے ایمان کی خبر نہیں نوچ بلّا تو وہ کسی اور کے ایمان کے بارے میں کیا جانیں گے تو اندازہ لگائیے کہ جو لوگ امبیہ اکرام علیہ صلاح السلام اور, اور اولیاء کاملین کے متعلق اس طرح کے عقائد رکھیں تو پھر ان کی یہ توحید جو ہے وہ سلامت رہتی ہے اور یہاں تابت الارض کی طاقتیں ماننے میں اور اور دجال جی طاقتیں مارنے میں ان کی اس طرح کی تکوی تو توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیسی حیرت کی بات ہے افسوس ہے اور میرے امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جھنجھوڑا ہے ان کو آپ فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا کرے فیض وجود ہی سبسر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ ساری عمر فیض اور جود کے دریا بہائے ہیں تم کہتے نبی کچھ کر نہیں سکتے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ حبیب پیارا تم کرے فیض و جود ہی ارے تجھ کو کھائے تپے پکل تیرے دل میں کسی بخار ہے تجھے کو کھائے تپے پکل تیرے دل میں کسی بخار ہے فرما رہے ہیں کہ تجھے جنم کا بخار چڑھ جائے ظالم تیرے دل میں دشمنی بھی نہیں گستاخی کا بخار چڑھا تو تجھے حضور کی گستاخی کا بخار چڑھا ہے تو اب تجھے جان کا بخار چلے گا تو بہرحال حضرات محترم اب قرب قیامت سے متعلق یقینی خبریں دینا جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے یہ غیب اور مستقل غیب سے تعلق رکھتی ہے جو اس عقیدے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر حال کے استقبال کے ماضی کے تمام پردے چاک کر دیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے زمانے کی خبریں بھی دی آنے والے زمانے کی خبریں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دی تو پتہ چلا نتیجہ صاحب کلام کا یہ ہے کہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام مخلوقات کا علم عطا فرما دیا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اب کتنا دیا ہے اتنا اتنے کی قید وہ لگائے جس کو اس علم میں کوئی شک ہو اور وہ کون ہوتا ہے جب دینے والے نے بے حساب دیا ہے اور لینے والے نے بے حساب لیا ہے تو چودھویں صدی کا ملا کیا حصیت رکھتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ناپتا پھرے جب لینے والے نے کہا زدنی علما مولا میرے علم میں اضافہ فرما دے مجھے زیادہ علم عطا فرما دے اور دینے والے نے فرمایا وہ علامہ کا معلوم تکن پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے تو جب دینے والے نے بے حساب دیا اور لینے والے نے بے حساب لیا تو اس قرآن حقائق کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ہوتے ہوئے کسی نافرمان کے لیے اتنا اتنا کی کیا اوقات ہے کہ اتنا دیا تو اتنا نہیں دیا اتنا دیا تو اتنا نہیں دیا اور پھر یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس وقت کسی انسان کا ایمان لانا سود مند ثابت نہ ہوگا یعنی جب سورج مغرب سے شروع ہو جائے گا تو جب ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ہے تو ماننا ہوگا کہ زور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھویوں بعد آنے والے انسانوں کی قلبی کیفیت کو بھی جانتے ہیں کہ ان کا دل کیسا ہوگا ان کے دل کا ایمان کیسا ہوگا وکان فضل اللہ علیہ کا اور آپ پیارے محبوب علی صلاحۃسلام آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے اور یہ اس کا عملی ظہور ہے جسے خدا والے تو مان گئے لیکن جفا والے انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے فضل عظیم کو تو کوئی ناقص و لکل انسان اپنے پیمانے میں محسور کرنا چاہے تو بدنسیبی ہے کہ اسی فضل عظیم کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو علم کلی حاصل ہو نہ کہ صرف علم باز تو محترم حضرات آج کی حادیث میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کمال فضائل اور شانے کئی طرح سے جن کا ظہور ہو رہا ہے ان سے تھوڑا سا حصہ لیا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار گاہیوں میں قبول و منظور فرمائے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ہم سب کی حاضری اپنی بار گاہیوں قبول و منظور فرمائے مولا تعالی تعالیٰ جتنے مسلمان دستبہ دعا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کا ثواب میں اپنے شہ سے قابل پینے تریکہ علماء مافی ربو محمد محمد عبدالرشید سبقات رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتا و منظور فرما مولا تعالیٰ جتنے بھائیوں نے دعا کے واسطے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے تو فیل ان سب کو اپنی مارگاہ سے وافر اجر عظیم طتاف فرما سب کے لیے ایک دوں کو پورا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے سرون کے جو بھائی ہیں جوید بھائی کی والدہ محترمہ کو یا اللہ پاکستور فرما ہمارے گرین لینڈ بھائی کے چھوٹے بھائی چار جو انتقال کر گئے یا ان کی بھی بخشش فرما اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ایزی بھائی یا اللہ پاک ان کی جو خوش نامن صاحبہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے مولا تعالیٰ ان کو بھی اس کا سوال عطا فرما یا اللہ پاک سب آنے, آنے, آنے, آنے والوں کو بخشش اور رحمت کے دریا سے یا اللہ رحمت کی چینٹے تا فرما مولا تعالیٰ جتنے بھائیوں نے دعا کے وہاں سے کہا عمران بھائی نے جو دعا کے وہاں کہا ہے مولاتعیٰ کے جملہ حاجات جملہ نیک حاجات اور خواہشات کو مولات پورا فرما اپنے خزانہ غیب سے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو وافر روزی وسیع روز عطا فرما اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالیٰ ہم سب کی کبھی کتائیوں کو دور فرما ہمارے سروں کو آباد و شاد فرما ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتحاد و اتفاق نصیر فرما علامہ اشرف القادری صاحب کو صحت و کی عطا فرما اور جی جتنے بھی یہ سبز گمبد بھائی جن جن کے لیے دعا کا کہنا ہے مولا تعالیٰ ان کو بھی ان کی جملہ حاجات کو مولت پورا فرما دی شادی عالم عطا فرما اور ہم سب کو ایسے ہی گمبد خضرہ شریف کے سائے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ قدم شیفین میں بیٹھ کے اپنی اس محفل کو ایسے ہی سجانے کی اور وہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ نعتیں پڑھنے حضور کا ذکر پاک کرنے آپ کی حادث کا درش دینے کی مولتعفی تنصیف فرما اور ابن فی ال ولیستا آپ <سلام> سب اس رات کا بہت بہت شکریہ آپ دیر آپ تشریف فرما رہے اور بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور یقین کرے میں جن ہی سوال میں انشاءاللہ شاء کرتا ہوں جواب آپ کا تو باوجود نہ سازی تباہ کہ محبت نے یہ بیان کروایا ہے اب, اب میری آواز سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میرا سراخ جو ہے وہ ایک طرف سے بند ہے بالکل تو سانس کا گزارا چل رہا ہے میرے لیے اسپیشلی دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور اور بھی کوئی بھائی اگر بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی صحت کو تندرستی دے